دنوں کے بعد آپ کی آواز سننے کو ملی اے واشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے ہیں تو بہرحال گفتگو ہماری جو ابھی ہونی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بارے میں ہے اور اچھا ابو طالب کے بارے میں میں کچھ بیان کرنے سے پہلے خان صاحب آپ سے ارض کرتا ہوں کہ آپ ہمیں کام دیکھ کر خود تو ہو جاتے ہیں غائب آپ نے کہا تھا کچھ عرصے پہلے کہ وہ آیات متشابہات پر بیان ہونا چاہیے تو وہ بیان ہمارا تقریباً تیار ہے اب آپ چند دنوں کا ڈفرینس رکھ کر کوئی دن خود ہی مقرر کریں تو ہم انشاءاللہ تعالی آیات متشابہات پر بیان انشاءاللہ کریں گے نہیں آج تو نہیں نا حضرت جس دن آپ آ جائیں اسی دن سارے کام ہو جائیں اور پھر آپ غائب ہو جائیں تو اس طرح تھوڑی ہوتا ہے تو <laughs> اس طرح کریں کہ چند دنوں کے بعد انشاءاللہ اس پہ رکھیں اور اس کا جو ہمارا ہم نے موضوع جو اس بارے میں چنا ہے تو وہ ہے علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آیات متشابیہات یا آیات مج... م... متشابیہات اور اولو میں مصطفیٰ علم مصطفیٰ اس طرح کریں گے وہ اس کا نام ہم رکھ لیتے ہیں تو آج کیا دن ہے اتوار شد پیر ہے آج تو پیر بدھ میرا خیال ہے آنے والے جمعے کو کیا خیال ہے بیان رکھ لیا جائے اس موضوع پہ یا بدھ کو رکھ لیں یا جمعے کو آنے والے بدھ کو یا جمعے کو ان دو دنوں میں سے ڈیزائر کر لیں یہ کیا لکھا آپ نے بدھ لکھا ہے شاید آپ نے ویڈنس ڈے اچھا ٹھیک ہے اب یہ ہے کہ چلیں ویڈنس ڈے کو ان شاء اللہ تعالیٰ بیان ہوگا یہ اور عشاء کی نماز کے بعد ہوگا اسی وقت ہوگا جس وقت ابھی ہم آئے ہیں اور پھر اس موضوع پر یہ بیان ہوگا پھر سوال جواب نہیں ہوں گے ٹھیک ہے صرف موضوع پر بیان ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ کیونکہ بیان پھر ظاہر کچھ طویل ہوگا اس کے بعد پھر اتنا وقت نہیں ہوگا کہ سوال جواب ہو سکیں تو آیات متشادی پر ان شاء اللہ اللہ نے چاہا تو پرسوں بدھ کے دن شب جمعرات ہوگی وہ عشاء کی نماز کے بعد ان اللہ تعالی بیان ہوگا تو اس میں اگر کوئی آپ میں سے بھائی ریکارڈنگ کرنا چاہیں جس طرح چند بیانات ہمارے ریکارڈ ہیں تو یوٹیوب پر یا اس طرح ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں خاص طور پر غان رضا بائی آتے تھے ہمارے ایس ایچ او بھائی ہیں وغیرہ وغیرہ تو اگر ریکارڈنگ بھی کرنا چاہیں تو کر لیں تو ان اللہ تعالیٰ بدھ کو پھر یاد رکھیے گا آپ بھی تشریف دے آئیے گا تو ان اللہ تعالیٰ اس موضوع پر بیان ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اچھا دیکھیں جی مسئلہ اصل میں یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بارے میں میں بیان کرنے سے پہلے بھی اور آخر میں بھی الفاظ ادا کر دوں گا انشاءاللہ کہ اب جمعے کو کریں आप देख लीजिए आप लोग जिस तरह फरमाए उससे मैं इंशाला कर लूंगा जुमे को या बुध को जिस तरह आप लोग आपस में फैसला कर लें जो रिकॉर्डिंग क्या बुध को नहीं हो पाएगी क्या बुध को रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी कोई भाई ऐसे है जो रिकॉर्डिंग कर सके बुध के दिन अच्छा साथी भाई ने तो पहले लिख दिया है कोई और भाई ऐसे है जो रिकॉर्डिंग कर सके बुध को دیکھیے مجھے شوق نہیں ہے ریکارڈنگ کرانے کا میں آپ تمام بھائیوں کو بتا بیان... دوں مجھے کوئی شوق نہیں ریکارڈنگ کرانے کا اپنے بیانات اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اس اللہ یہ میں صرف اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ مطلب موضوعات ایسے ہوتے ہیں کہ عام طور پر ان موضوعات پر بیانات نہیں ہوتے ان موضوعات پر عام طور پر بیانات نہیں ملتے تو مختلف کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں تو اب وہ مختلف کتابوں کو اگر آپ مطلب جو ہے نا کر لیں گے تو خود مطالعہ کر لیں گے تو تو مسئلہ ہوتا ہے تو بیان ہو جاتا ہے تو وہ نچوڑ انشاءاللہ شاء آپ کے سامنے آ جائے گا تو اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ویٹنسڈے کو کرنا ہے یا فرائی ڈے کو مجھے ساتھی بھائی اور سموجن بھائی آپ دونوں مل کر فیصلہ کر لیں اور مجھے بتا دیجیے گا تو میں ارض یہ کر رہا تھا کہ ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں سگے چچا ہیں کوئی شکر اور شبے کی بات نہیں اب مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ ان کا ایمان لانا ثابت ہے یا نہیں اس مسئلے پر جمہور علماء کرام میں آپس میں اختلاف ہے بعض نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان کا ایمان لانا ثابت نہیں اور اس میں سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمتہ اللہ علیہ بھی ہیں آپ نے بھی ایک رسالہ لکھا ہے جس میں ان کا ایمان لانا ثابت نہیں اس موضوع پر بڑے ہی پر زور دلائل ارشاد فرمائے ہیں نقل فرمائے ہیں اور اعلی حضرت رحمتہ اللہ علیہ کے دلائل ہم سب جانتے ہیں کہ کیسے زبردست دلائل ہیں بہرحال دوسرا گروہ جن کے نزدیک یہ صاحب ایمان تھے اب یہی جو دوسرا گروہ ہے ان کے میں مختصر سے چند ایک دلائل صرف ابھی آپ کے سامنے بیان کروں گا اور دوسرے گروہ سے متعلق میں دلائل بیان نہیں کروں گا وجہ اصل میں یہ ہے کہ یہ موضوع ایسا ہے کہ قند اللہ اللہ کے نزدیک ابو طالب صاحب ایمان تھے یا نہیں تھے تو ایسی صورت میں ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا یہ زور لگنا کہ یہ کافر تھے یا ایمان نہیں لائے یہ وہ اس لیے ایسی صورت میں مطلب جو ہے ہم ہمارا دل نہیں کرتا کہ ہم اس موضوع پر گفتگو کریں البتہ جنہوں نے ایمان ثابت کیا ہے چند ایک باتیں ان کے حوالے سے ہم بیان کر دیں گے آ, جی نہیں کوئی گمراہ نہیں ہوگا حضرت اگر کوئی ان علم کرام کی پیروی کرے جن کے نزدیک یہ صاحب ایمان تھے مثال کے طور پر ظاہر ہے کہ بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے کہ مطلب یہ صاحب ایمان بھی گزرے ہیں اور بڑے بڑوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان کا ایمان لانا ثابت نہیں تو ان علماء کے حوالے سے اگر کوئی گفتگو کرتا ہے تو ٹھیک ہے اس میں مطلب کوئی ایسی بات نہیں کہ جی فلاں کے نزدیکی ہے اور بیچ کی رائے یہ ہے کہ اللہ کے علم میں جو ہے وہ ہمارا عقیدہ ہے جو اللہ کے علم میں ہے وہ ہمارا عقیدہ ہے ٹھیک ہے عام الحض کا جو سال ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک حیات میں آیا یہ غم کا سال کہلاتا ہے عام الحزن کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ شعر ابی طالب میں تقریباً تین سال نبی کریم علیہ السلام کا بائیکاٹ کیا گیا ایک گھاٹی تھی پہاڑوں کی کوکھ میں یہ ایک جگہ تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو محسور کر دیا گیا تھا چند ایک رفقا سرکار کے ساتھ تھے اور ہر طرح سے سماجی بائکاٹ اور معاشی بائکاٹ حتہ, حتہ کے اناج تک بھی نہیں وہاں پر پہنچانے دیا جاتا تھا کوئی ملنے نہیں جا سکتا تھا کسی سے ملنے یہ بھی نہیں آ سکتے تھے تین سال تک آپ اندازہ کر لیں کہ کیسا زبردست قسم کا جو ہے وہ یہ آزمائش کا معاملہ تھا تو شیب ابھی طالب کی محسوری سے نبی کریم علیہ السلام اور حضور کے ہمراہیوں کی رہائی نبوت کے دسویں سال میں ہوئی اور مشہور سیرت نگار موسا بن اقبا کی تحقیق کے مطابق یہ مدت تین سال تھی جس کا آغاز ماہ محرم نبوبت کے ساتویں سال سے ہوا تھا اور محمد بن فاٹ کی روایت یہ ہے کہ یہ مدت دو سال تھی بہرحال تین سال مشہور قول ہے تو ان جان گداس اور روح فرسہ تکالیف کے باوجود نبی کریم علیہ السلام کا شوق تبدیل کم نہیں ہوا بلکہ ان مصائب نے اس میں اضافہ کر دیا ظالمانہ حسار کے ٹوٹ جانے کے بعد حادییہ برحق نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم <سلام> نے اپنا فریضہ رسالت پہلے سے بھی کئی گنا زیادہ سرگرمی سے ادا کرنا شروع کر دیا چاہیے تو یہ تھا کہ اب حالات قدرے پرسکون رہتے اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری قوت اور پوری یکسوئی سے گم کردہ راہ مخلوق کو سراط مستقیم کی طرف راہ بری کرتے لیکن اللہ کی حکمتوں کا کون احاطہ کر سکتا ہے ان محاصرے کو اس محاصرے کو ختم ہوئے ابھی پورا مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ مشفق و مہربان چچا ابو طالب داغ مفارفت دے کر عالم جہاں وجہ کو سدھارے یعنی ان کا انتقال ہو گیا قلب و جگر کو پارا پارا کر دینے والے اس صدمے پر ابھی چند دن بھی نہیں گزرے تھے کہ حضرت سنا فت القبرا رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی دنیا سے فرما لیا تو یہ دو صدمے نبی پاک علیہ السلام کے قلب مبارک کے لیے بڑے غم انگیز صدمے تھے اور اس سال کو عام الحزن کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے تو بعض مورخین کی رائے یہ ہے کہ حضرت سیدتنا خدا القدرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال پہلے ہوا تھا اور اب ابو طالب کا بعد لیکن صحیح کول یہ ہے کہ ابو طالب کا انتقال پہلے اور حضرت سید خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال فرمانا بعد میں ہوا بیچ میں چند دنوں کا گیپ ہے ابو طالب کے انتقال پرمرال کا ذکر کرتے ہوئے علامہ ابن تخیر میں لکھا ہے کہ جب قریش کو ابو طالب کی بیماری کا علم ہوا تو انہوں نے باہمی مشورہ کیا کہ حمزہ سید الشہدا امیر حمزہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسے لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں اور آپ کی دعوت آہستہ قریش کے جملہ قبائل میں بھی اپنا اثر دکھا رہی ہے تو چلیں سب ابو طالب کے پاس چلیں ان کا آخری وقت ہے شاید ان کی کوشش تھے ہمارے درمیان میں اور یہ جو مسلمانوں کے نبی ہیں ان کے درمیان کچھ مفاہمت ہو جائے کچھ ہم ان کی باتیں مان لیں کچھ وہ ہماری باتیں مان لیں اس طرح ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا مل جائے معاذ اللہ تو آخر میں انہوں نے اپنے دل کی بات کہہ دی کہ ورنہ ہمیں یہ اندیشہ ہے کہ وہ ہمارا خاتمہ کر کے چھوڑ دیں گے یہ طے کرنے کے بعد مکے کے میں سے اتبہ بن ربیہ شیبہ بن ربیہ ابو جہل بن ہشام امیہ بن خلف ابو سفیان بن حرب اور چند دوسرے آدمی مل کر ابو طالب کے پاس گئے اور اپنا مقصد بیان کیا کہ اے ابو طالب ہمارے ضلعوں میں آپ کی جو قدر و منزلت ہے اس سے آپ خبردار ہیں اب آپ کی یہ حالت ہے کہ ہم آپ کے بارے میں طرح طرح کے اندیشوں میں مبتلا ہیں ہمارے اور آپ کے بتیجے کے درمیان جو نظا ہے وہ آپ کو بخوبی معلوم ہے ہماری خواہش ہے کہ آپ انہیں بلائیں اور ہماری اور ان کی سلو کرا دیں کچھ ہماری باتیں ان سے منوائیں اور کچھ ان کے مطالبات ہمیں ماننے کا حکم دیں تاکہ وہ ہمیں کچھ نہ کہیں اور ہم انہیں کچھ نہ کہیں وہ ہمیں ہمارے حال پر رہنے دیں ہم جانے اور ہمارے عقائد اور ہم ان کو ان کے حال پر رہنے دیں وہ جانے اور ان کے نظریات تو ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے کہا اے میرے بھائی اے میرے بھائی کے سرزند تیری قوم کے یہ سردار یہاں جمع ہوئے ہیں تاکہ کچھ دو اور کچھ لوگ کے اصول پر جھگڑا طے ہو جائے مسئلہ حل ہو جائے فرائندہ تم سلو سے زندگی بسر کرو تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے محترم چچا انہیں فرمائے میری صرف ایک بات مان لیں سارے عرب کے بھی یہ مالک بن جائیں گے اور سارا عجم بھی ان کا باج گزار بن جائے گا تو ابو جہل جھٹ بولا کہ تیرے بات کی قسم ایک بات نہیں آپ ایسی دس باتیں بھی کہیں تو ہم ماننے کے لئے تیار ہیں تو میرے علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے پھر تم یہ کہو میری یہ بات مانو کہ عبادت کے لائق کوئی نہیں سوائے اللہ کے اور اس کے بغیر تم جن معبودوں کی پرستش کرتے ہو ان کو پرے پھینک دو یہ سن کر تو ان کافروں کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں اور کہنے لگے کہ تم چاہتے ہو کہ ہم بہت سے خداوں کو چھوڑ کر صرف ایک خدا کو مانے یہ کتنی عجیب سی بات ہے اور آپس میں کہنے لگے کہ یہ شخص تمہارا کوئی مطالبہ تسلیم نہیں کرے گا چلو چلیں تم اپنے عقیدے پر پکے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے یہ کہہ کر وہ لوگ وہاں سے چلے گئے ان کے چلے جانے کے بعد ابو طالب نے نبی پاک علیہ السلام پر کسی ناراضگی یا ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا یہ کہا واللہ یا ابن اخی ما کا میں, نے نہیں, میں, میں نہیں کہ تم نے کسی غلط بات کا ان سے مطالبہ کیا ہے ابن ما میں نہیں دیکھتا کہ تم نے کسی غلط بات کا ان سے مطالبہ کیا ہے آپ کی یہ بات سن کر نبی کریم علیہ السلام کے دل میں ان کے بارے میں امید پیدا ہوئی اور آکا علیہ السلام نے فرمایا اے چچا آپ یہ کلمہ کہیے اس سے قیامت کے دن آپ کے لیے میری شفاعت روا ہو جائے گی انہوں نے کہا اے میرے بھتیجے اگر اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ میرے مرنے کے بعد تمہیں اور تیرے بھائیوں کو لوگ متعون کریں گے اور قریش یہ گمان کریں گے کہ میں نے یہ کلمہ موت کے ڈر سے پڑھا ہے تو میں ضرور پڑھتا اور میں یہ کلمہ صرف تمہیں خوش کرنے کے لئے پڑھتا تو جب موت کا وقت قریب آ گیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی نے دیکھا کہ ابو طالب اپنے ہونٹ ہلا رہے ہیں انہوں نے کان لگا کر سنا اور عرض کیا کہ خدا کی قسم میرے بھائی نے وہی کلمہ پڑھا ہے جس کے پڑھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا ہے یہ سن کر سرکار نے فرمایا لم اسمع سنا اب یہ دونوں حدیثے جو ہے نا اصل میں یہ ان کی بھی دلیل ہیں جن کے نزدیک ان کا ایمان لانا ثابت نہیں لیکن بہرحال یہ علماء یہ شاط فرماتے ہیں کہ ابو طالب کی زندگی کے یہ آخری لمحات ہیں آپ کے قبیلے کے سرکردہ لوگ اکٹھے ہیں اس وقت آپ نے ان سب کو ایک وصیت کی جس سے آپ کی بالغ نظری حکمت و دانائی کے ساتھ ساتھ آپ کی شان فصاحت و بلاغت کے جلوے بھی نظر آتے ہیں آپ نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اے گروہ قریش تمہیں اللہ نے اپنی مخلوق سے چل لیا ہے تم سارے عرب کا دل ہو یہ اچھی طرح جان لو کہ تم نے تمام اچھی صفات اپنے اندر جمع کر لی ہیں شرف و عزت کے تمام مدارج تم نے پا لیے ہیں انہیں گنا خوبیوں کی وجہ سے تمہیں دوسری قوموں پر برتری حاصل ہوئی میں تمہیں اس بیت اللہ شریف کی تعظیم کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ اسی میں اللہ کی خوش ہے اور اسی پر تمہاری معاش کا دار و مدار ہے اور اسی سے تمہارا دبدبا قائم ہے قریبی رشتے داروں سے سلا رحمی کرنا قطع رحمی سے باز رہنا کیونکہ صلا رحمی سے زندگی طویل ہوتی ہے اور دوستوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے بغاوت سرکشی کو ترک کر دینا کیونکہ اسی وجہ سے پہلی قومیں ہلاک ہوئیں جو دعوت دے اس کو قبول کرنا سائل کو خالی نہ لوٹانا کیونکہ اسی میں زندگی اور موت کی عزت ہے سچ بولنا امانت میں خیالت نہ کرنا ان خوبیوں کی وجہ سے خواص کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے اور عوام کے دلوں میں عزت میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں کہ میرے بتیجے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بلائی کرنا کیونکہ سارے قبیلہ قریش میں وہ امین کے لقب سے ملقب ہیں اور سارے اہل عرب انہیں صدیق کہتے ہیں جن خسار حمیدہ کی میں نے تمہیں وصیت کی ہے وہ ان تمام کا جامع ہیں خدا کی قسم میں دیکھ رہا ہوں کہ عرب کے مفلسوں اور ناداروں نے دور دراز علاقوں میں رہنے والوں نے کمزور اور ضعیف لوگوں نے ان کی دعوت کو قبول کر لیا ہے ان کے دین کی تعظیم کی ہے گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی برکت سے وہ لوگ قریش کے سردار بن گئے ہیں اور قریش کے سردار پیچھے رہ گئے ہیں ان کے محلات غیر آباد ہو گئے ہیں عرب کے سارے باشندے ان کے ساتھ دل سے محبت کرنے لگے ہیں اپنے دلوں کو اس کی محبت و عقیدت کے لیے انہوں نے مخصوص کر دیا ہے اور اپنے زمانے کی قیادت ان کے ہاتھ میں دے دی ہے اے گروہ قریش اپنے باپ کے بیٹے کے مددگار اور دوست بن جاؤ جنگوں میں ان کے حامی اور ناصر بن جاؤ خدا کی قسم جو شخص ان کی راہ پر چلے گا ہدایت پا جائے گا اور جو ان کے دین کو قبول کرے گا وہ نیک وقت اور بلند اقبال بن جائے گا اگر میری زندگی میں کچھ گنجائش ہوتی اور میری موت میں کچھ تاخیر ہوتی تو میں ساری جنگوں میں ان کی کفایت کرتا اور تمام علام و مصائب سے ان کا دفاع کرتا اس وصیت کے بعد ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور یہ وسیعت سبر الہدا میں موجود ہے اور معرقین نے بھی باہرا لکھی ہے ابو طالب نے عمر بھر اپنی جان سے عزیز بتیجے کی خدمات جس وفا شعری سے انجام دی اس کی نزیر ڈھونڈنے سے بھی ملنی مشکل ہے اعلان نبوت کے بعد نبی پاک علیہ السلام کو جن مصائب و عالم کا سامنا کرنا پڑا ان میں آپ نے ابو طالب نے نبی پاک علیہ السلام کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑا ساری قوم کی مخالفت اور عداوت مول لے لی لیکن سرکار دو عالم علیہ السلام کی رفاقت سے منہ مو نہیں موڑا اپنا اثر و رسوخ اپنا مال و متا اپنے اہل و عیال سب کو حضور کے دفاع کے لیے وقف کر دیا شیب ابی طالب کی طویل اور روحرسہ تنہائی میں ساری مشکلات کا مردانہ وار مقابلہ کیا ہر قدم پر حضور علیہ السلام کا ساتھ دیا ہر نازک سے نازک مرحلے پر دشمنوں کے ہر وار کے سامنے سینہ تان کر رہے ابو طالب کھڑے ہو گئے اپنے خطبات میں حضور کی مدحت سرائی کرتے رہے طویل قصیدے لکھے جن میں آج حاشمی ہاشمی و مطلبی فصاحت کے انوار دمک رہے ہیں ان قصائد میں ایسے اشعار موضوع کیے جنہوں نے بلغائے عرب اور فسہائے حجاز کو دم بخود کر دیا ان تمام میں حضور علیہ السلام کی تعریف و توصیف کے ایسے سچے موتی پروئے جن کی چمک کے سامنے آسمان کے ستارے ماند پڑ گئے محبت و عقیدت کے پھولوں سے ایسے گلدستے تیار کیے جن کی مہک سے آج بھی مشام جان معطر اور معمبر ہو رہی ہے جن کی نظر افروز رنگت آج بھی آنکھوں کو ضیا بخش رہی ہے ان کے سارے کلام میں کہیں بت پرستی اور بت پرستوں کی سفائش نام کی کوئی چیز نہیں وہ اپنی عملی زندگی میں اسلام دشمن تاغوتی قوتوں کے سامنے ہمیشہ ایک چٹان بن کر کھڑے رہے جب مستر مرگ پر پیسے اجل کا انتظار کر رہے تھے اہل مکہ کا وفد حاضر ہو کر گزارش کرتا ہے کہ ہمارے درمیان اور اپنے نتیجے کے درمیان مصالحت کرا دیئے مصالحت کے لیے حضور علیہ السلام انہیں کلمہ شہادت پڑنے کی دعوت دیتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں تو ابو طالب حضور علیہ السلام کی اس دعوت کے بارے میں اپنی زندگی کے آخری لمحات میں یہ کہتے ہیں جو ہے سرکار کی حمایت کرتے ہیں اور دمے واپسی سے پہلے اپنے قبیلے کے افراد کو جو آپ نے آخری وسیعت کی وہ بھی آپ نے سن لی اسی طرح اس جملے پر ایک نظر ڈالیے یا معشر قریش ابن ابی اے گرح قریش یہ تمہارے باپ کے بیٹے ہیں ولیدیمادی ان کے دوست بن جاؤ جنگوں میں ان کے حامی بن جاؤ خدا کی قسم تم میں سے جو شخص ان کے رستے پر چلے گا ہدایت پائے گا اور جو شخص ان کی ہدایت کو قبول کرے گا وہ شہادت مند ہو جائے گا اس کے بعد ابو طالب کے بے شمار اشعار میں سے چند اشعار یہ بھی ہیں ان کے اشعار ہیں علم وجدنا محمدہ نبی جن کا موسا خود پا اطبی کیا تم نہیں جانتے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موسا کی طرح نبی پایا ہے اور یہ بات پہلی کتابوں میں لکھی گئی تھی ہم लोग لوگ نہیں کہ احمد کو تمہارے حوالے کرتے जमाने زمانے کی और اور تکلیفوں سے تنگ آتے ہیں یہ وائف میری آ رہی ہوگی آپ کو آواز میری اصل میں لائٹ چلی گئی ہے یہ یو پی ایف کا پتا نہیں کیا بات ہے شور ہے لیکن سمجھ آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے آپ بھائیوں کو اتنا ضابع ہے میرا خیال ہے کہ کل بھی ایسا ہوا تھا ہم لائٹ گئی تھی تو یہ شور پتا نہیں کہاں سے آ رہا ہے مجھے تو شور سنائی اللہ الگ کا تو اگر سمجھ تو میرا خیال آ رہی ہو آپ لوگوں کو اس اچھا ایک اور تصویرے میں ابو طالب نے نظیر علی علیہ السلام کی شام بیان کی اب کیا شعر ہے خدا ابو طالب کا شعر سنیں وہ اب جدمام الد بھی اس مت البل ارانی یہ سرکار دو عالم سمجھ اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے مطلب ہمر مبارک کے لحاظ سے تو ایک دفعہ ایسا ہوا تھا قہد پڑ گیا تھا تو ابو طارف ملیہ ساط علیہ السلام کو لے کر اس پہاڑ سے دامن میں نکلے قریع میں مکہ کے صاف تھے سرکار کے شہرے کی جو ہے وہ غلیے سے وابطہ وسیلہ دے کر پہلے قریس میں اللہ کی دعا مانگنی تو اللہ تعالیٰ نے باڑی سے تع پر مانی الحمد للہ تو وہ بات یہاں پر جو ہے وہ ابو طالب عام کر رہے ہیں وہ اب یاد مستقل غمام الگ ہی امان الاقام پر اطمت العرانی وہ روشن چہرے والے جن کے چہرے کے وسیلے سے بادل طلب کیا جاتا ہے جو یتیموں کی پناہ گاہ اور بیواؤں کی آبڑو ہے اللہ وقت تو وہ ہستی جس کا سردار اسلام اور پیوند اسلام کے بارے میں یہ تھا اور جس کا منظور سلام ظاہر ہے کہ ایسا تھا تو چین کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ ساحد وکاس نہیں لیکن علمان مسجد کی فلکار کافی لڑائ رہے ہیں اور اور